اے سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں اسلامیہ ویئر از ان دعوت اسلامی میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماع کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج کے سلسلے میں ہم یو کے ناٹ میں ہونے والا سنتوں والا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاء اللہ گزشتہ سلسلے کی جھلکیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کی فتحات کا سیلاب بڑھتے بڑھتے شام میں داخل ہوا تو رومیوں میں مسلمان دشمنی کا جنون اس حد تک پہنچ گیا کہ وہ جنگی قیدیوں کو بھی نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالتے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں ہمیں غور کرنا ہے حضرت سیدنا اللہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا افضل ترین وہ آدمی ہے جو کسی ظالم حاکم کے پاس جائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس پر وہ اسے قتل کر دے تو اس کا شہید کا درجہ جنت میں حضرت حمزہ اور سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ہوگا پیارے اسلامی بھائیو یہ شان ہے اس شخص کی جو نیکی کی دعوت دیتا ہے یہ مقام ہے اس شخص کا جو دین کے لیے تکلیف برداشت کرتا ہے ہم کون سی تکلیف برداشت کر رہے ہیں پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے کبھی ان جان جانساروں کے گھروں کو لوٹا گیا تو کبھی جلا دیا گیا کبھی گھروں کی عورتوں کو شہید کر دیا گیا تو کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر دیا گیا اور پھر ان کی یعنی مدنی منوں کی لاشوں کو نیزوں پر ماں باپ کے سامنے اچھالا گیا کیا ایسا نہیں ہوا آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو کے سامنے آپ کے کم سن بچے کو شہید کر دیا گیا قربانی تو یہ ہے نا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو غور کرتے چلے جائیے آخر ان لوگوں نے ہمارے اسلاف نے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے صحابہ کرام نے یہ دین کے لیے قربانیاں کس کی خاطر دیں ہماری خاطر ہماری قاتل دینا کہ ہم آئندہ آنے والی نسلیں اسلام پر کر ہو جائیں اپنے رب کی بتی و فرما بردار ہو جائیں اپنے رب پر ایمان ڈالنے والی ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس مدنی کافلے کا کے لیے ٹائم نہیں مہینے میں ہمارے ڈویژن سے ایک مدنی کافلہ کا سفر کرتا ہے ذمہ داران ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور مدنی قافلے کے لیے ٹائم عنایت فرما دیں اگر نیت کر بھی لیتے ہیں تو جو ہی وقت قریب آتا ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو ہمیں اپنے اندر جوش ایمانی پیدا کرنا ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے یہ زندگی بہت مختصر ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی جتنا مرضی مصروف ہو جائے آپ جتنے مرضی کاروبار کر لیں آپ جتنا مرضی دنی, دنیاوی کاموں میں آپ اپنا وقت گزار لیں لیکن ایک دن جب موت آئے گی تو سب کچھ پیچھے رہ جائے گا کام وہی آئے گا جو دین کے لیے کچھ کیا ہوگا وہی آئے گا کیا آپ بھی ہم ادنی کافروں میں سفر نہیں کریں گے کہ آپ بھی نیکی کی دعوت کے لیے ٹائم نہیں دیں گے کیا آپ بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین کی تبلیغ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے کیا آپ بھی ہم قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سے ایسی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغین کی پکار پر ہم لبیک نہیں کہیں گے بلکہ یوں کہیے کہ کیا اب بھی ہم اپنے شیخ طریقت امیر عل سنت کے جن کا دل جو ہے اس امت مصطفیٰ کے درد سے مچلتا رہتا ہے تڑپتا رہتا ہے میرا شخص طریقہ امیر علیہ سنت رات کو سو نہیں پاتے کوئی پوچھنے والے پوچھتے ہیں حضور کیا وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ رات کو سکون سے سو نہیں پاتے فرماتے ہیں کہ جس کے کندھوں پہ سرکار کی امت کی نیکی کی دعوت کا بوجھ ہو ان کو ان کی صلاح کا بوجھ ہو اسے رات کو نیند کیسے آئے ہمارے اندر درد ہے ہمارے اندر درد ہے تو دنیا کا درد ہے ہمارے اندر درد ہے تو مال کمانے کا درد ہے کہ میرا ایک کاروبار ہے دو کیسے ہو جائے میرا ایک اچھا گھر ہے لیکن بڑا کیسے ہو جائے میرے پاس یہ گاڑی ہے تو اس سے مہنگی گاڑی کیسے آ جائے فلاں کے بیٹے نے فلاں ڈگری کی ہے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری کی ہے اس نے آکسفورڈ سے کی ہے میں نے اپنے کو جو ہے وہ امریکہ میں بھیجنا ہے ہمارا درد ہے تو صرف یہ درد پیارے اسلام بھائیو ذرا غور کیجئے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں ہمارے ان نوجوان نسل کو بہت شدید خطرہ ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں لیکن ہم اپنی جو جس غفلت کی نیند ہم سو رہے ہیں اس سے آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہم یہ احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میری زندگی گزر رہی ہے اگر اس اولاد کی تربیت آج میں نے دین کے مطابق نہ کی اس اولاد کی تربیت آج اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ کی تو کل بروز قیامت مجھے اس کے بارے میں جواب دے ہونا پڑے گا اس کے بارے میں مجھے حساب دینا پڑے گا آج وقت کا رونا روتے رہیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی کا میں سفر کریں گے ان شاء اللہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین اسلام کے پرچم کو رہتی دنیا تک انشاءاللہ بلند کریں گے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جب بھی مدنی کافلوں کے لیے کہا جائے ہمیں یہ زین بنا لینا چاہیے کہ ان شاء اللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے میں پیش ہوں آج بھی ان شاء اللہ اسی اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی کافلے سفر کریں گے ان شاء اللہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہادت بخشی ہے کہ یہ بینک ہالیڈے ویکینڈ ہے الحمد چھٹیاں ہیں چھٹیاں بھی ہم دین کی راہ میں چھٹیوں میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں چھٹیوں میں بھی ہم اپنی اصلاح نہ کریں پیارے پیارے میٹھے شرم بھائیوں آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ از اجل آج سے میں دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کو اپنی زندگی کا محف اور مقصد بنا لوں گا کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ از آج سے انشاءاللہ ہر نماز با جماعت مچھلی میں ادا کریں گے انشاءاللہ پر انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے آج سے پہلے اگر وہ ہمیں سنتوں سے روکتا تھا آج سے پہلے اگر نمازوں سے روکتا تھا آج سے پہلے اگر رب تعلی کے دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ سے روکتا تھا تو انشاءاللہ آج میں اس کے منہ پر ایسا تماشا ماروں گا کہ آج کے بعد وہ مجھے روک نہیں سکے گا انشاءاللہ شاء اللہ ازل ہر مہ مدری قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ! ہر ماں ان شاء اللہ مدنی کافلے میں سفر کریں گے بلکہ اپنے شیخ طریقت کے فرمان پر انشاءاللہ زندگی میں یک مشت بارہ ماہ لبائی یا سیدی لبئی یا مرشدی زندگی میں یک مشت بارہ ماہ کی جو نیت کریں انشاءاللہ پوری زندگی میں یک مشت صرف ایک دفعہ اللہ کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہمارے پاس ہے کیا ہمارے رب کا دیا ہوا ہے سب کچھ آج جس وقت کا رونا روتے ہیں جس مال کا رونا روتے ہیں یہ مال یہ وقت دیا کس نے ہے ہمارے رب نے دیا ہے نا تو پیارے اسلامی بھائیو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا وقت اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ زندگی میں یکمشت بارہ ماں ہر بارہ ماہ میں تیس دن تعداد کم ہوتی جا ہمت رکھیے اپنے جوش ایمانی کا ثبوت دیجئے یہ وہ دین اسلام ہے جس کے لیے ہمارے صحابہ رام نے قربانیاں دیں جس کے لیے میرے امام حسین نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا حتہ کہ اپنے کم سن علی اثر کو پیش کر دیا آپ سے کوئی آپ کے بچوں کی قربانی نہیں مانگ رہا صرف آپ کا وقت مانگا جا رہا ہے انشاء ہر بارہ ماہ میں تیس دن مدنی کافلے میں سفر کریں گے اور ہر ماہ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ شاء ذمہ دران کو دوسری بار کہنے کا مہولت نہیں ملے گی بلکہ انشاءاللہ ہم ہر ماہ کا پورے سال کا جدول لکھ کے اپنے ذمہ دران کو دے دیں گے کہ حضور ہر ماہ اس تاریخ کو میں مدنی کافلے کے لیے حاضر ہوں ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے ان انشاءاللہ. انشاءاللہ ذرا بھرپور انشاءاللہ کا نام لگائیں جہاں جہاں تک آواز جائے گی انشاءاللہ کل بروز قیامت ہمارے آنکھ میں گواہی دیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج کے اجتماع میں تو مجھے جذبہ ملا ہے آج کے اجتماع میں تو مجھے دین کی محبت میں اضافہ ہوا ہے آج کے اجتماع سے تو ہاتھوں ہاتھ میں ضرور سفر کروں گا انشاءاللہ کون کون ان آج کے اجتماع سے اپنے آپ کو پیش کریں گے ویکینڈ ہے یہ بینک ہالیڈے ہے ہمارے رب کا دن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہمارا دن ہمیں بلا رہا ہے میرے میٹھے سامی بھائیوں ہماری یہ نوجوان نسل جو آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے جائیے ان کو دیکھ لیجیے اسٹریٹ پر ان کو دیکھ لیجیے شراب کے اڈوں پر ان کو دیکھ لیجیے ڈرگس کے اڈوں پر کیسا نہیں آج ہمارا مسلمان شراب خانوں میں کتنی بڑی تعداد میں ہے اس کا حساب ہوگا ان کی خیر ان پر نیکی کی تعداد پہنچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو انشاءاللہ شاء آج کے اس اجتماع سے انشاءاللہ شاء اللہ ہم سب انشاءاللہ مدنی کافلے میں سفر کریں گے نیت فرمائیے انشاءاللہ, انشاءاللہ سبحان اللہ جو ابھی تک سوچ رہے ہیں وہ بھی فیصلہ کر لیں نیت کر لیں کم از کم نیت کا ثواب تو مل جائے گا بدنی کافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک سنتے ہیں کہ دین کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا چنانچہ پرانے پاک میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ای کنزول ایمان اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں اور یہی لوگ مراد کو پہنچے آئیے مراد کو پا پالیں آئیے مراد کو پا لیں آئیے کامیابی کو پا لیں آئیے انشاءاللہ شاء مدنی کافلوں میں مسلسل سفر کی نیت کر لیں ہر ماہ سفر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شاء بھرپور سفر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ تین ویکینڈ آپ دنیا کو دیں لیکن دنیا میں نجائز کاموں کو نہیں صرف رب تعلی کی اطاعت میں رہتے ہوئے گزاریں اور ایک ویکینڈ دین کو دے دیں ہر ایک مہینے میں ایک ویکینڈ اپنے رب ازل کی رضا کے لیے صرف کر دیں دین سیکھنے کے لیے صرف کر دیں اور دین سیکھنا کتنا ضروری ہے میرا اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہمیں ہے نا اگر نہیں ہے تو اس بات سے اندازہ کر لیں ایک بڑی عمر کے اسلامی بھائی نے مدنی کافلے میں سفر کیا تقریباً چالیس پینتالیس سال ان کی عمر تھی مدنی کافلے میں سفر کیا مدنی قافلے میں الحمدللہ ہمارے جدول کے مطابق ہلکے لگتے ہیں اور ان ہلکوں میں دعائیں سنتیں اور بالخصوص نماز کے احکام میں سے شری مسائل سیکھے جاتے ہیں غسل کے فرائض وضو کے فرائض دیگر جو فرائض علوم ہے وہ سیکھے جاتے ہیں جب سٹڈی سرکل لگا اور اس میں غسل کے فرائض سیکھے گئے تو اس اسلامی بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رونا شروع کر دیا پوچھا گیا حضور کیا ہوا آپ کی طبیعت تو صحیح ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میری طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آج میری عمر جو ہے وہ چالیس سال سے ادور ہو گئی ہے لیکن آج پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے اپنے جسم کو پاک کیسے کرنا ہے آج تک میں ناپاکی کی حالت میں ہی زندگی گزارتا رہا ہوں اب ہو سکتا ہے شیطان یہ وسوسہ دلائیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہے چلے آپ ذرا تجزیہ کر لیں آپ تھوڑی دیر کے لیے سروے کر لیں کہ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کو کیا یہ فرائض علوم آتے ہیں نماز کے فرض کتنے ہیں پتہ ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں کسی کو یاد ہے غسل کے فرائض کیا ہیں سنت باجی کیا ہیں نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے نماز جنازہ میں دعائیں کون سی پڑی جاتی ہیں کس کو یاد ہے دین کی بات ہے نا بزنس کرتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں نا کاروبار کرتے ہیں نا ایک بزنس مین سے پوچھ لیجئے کہ کیا اس کو بزنس کے بارے میں شریع احکامات پتہ ہے کہ بزنس کیسے کرنا چاہیے تجارت کیسے کرنی چاہیے تو کیا ہمیں مدنی کافلوں میں سفر کر کے یہ علوم سیکھنے کی حاجت ہے نہیں ہے کیونکہ یہ فرائض علوم کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ فرائض علوم ہے کہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے جو ہی وہ بالغ ہوتا ہے اب جب تک نہیں سیکھ رہے گناہ گار ہو رہے ہیں کیا آپ بھی مدنی کافلوں میں سفر نہیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ زوجل اپنے فرائض علوم سیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان شاء اپنے اسلاف کی طرح انشاءاللہ اپنا تن من دھن سب دین کے لیے پیش کر دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو میں کر رہا تھا کہ ہماری جنریشن کو ہمیں دیکھنا ہے ان کی خیرخوائی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے ہمارا نوجوان ہماری نوجوان اسلامی بہن کس طرح تیزی کے ساتھ برائی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں بالکل یعنی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ ایسا ہی ہے نا ہمارا نوجوان اس کی حالت کیا ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے پیارے اسلامی بھائی کیا ہم اپنی اولادوں کو اس ملک میں اس لیے لائے تھے ہم نے اپنی اولادیں اس ماحول کے حوالے کر دی جاؤ جو جی چاہے کرو ہمارے ملک دعوت اسلامی ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے یقین کیجئے کہ دل ہلا دینے والا آ آپ سنایا فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے کہ اسلامی بھائی کی رو رہے تھے پوچھا بابا جی آپ کیوں روتے ہیں کہا بیٹا مت پوچھئے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے کیوں رو رہے ہیں آپ بتائیے میں آپ کی سیرفائی کرنا چاہتا ہوں بابا جی نے کہا بیٹا میں بتا نہیں سکتا میرا وہ درد ہے میری وہ تکلیف ہے جو آپ دور نہیں کر سکتے کہا بابا جی آپ ارشاد تو فرمائیے کہا بیٹا میری ایک نوجوان بیٹی ہے گھر میں آتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی ہے رات گزارتی ہے دوسرے دن پھر چلی جاتی ہے میں روکتا ہوں روکتی نہیں اس لیے لائے تھے اولادیں اس ملک میں صرف مال کمانے کے لیے آئے اور کیجیے پیارے اسلامی بھائیو یہ وہ ایک واقعہ ہے جو ہم نے ابھی سنا ہے ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں ایسے کئی واقعات ہوں کئی نوجوان نسلیں ہوں جو تباہ ہو رہی ہیں جو شرابی ہو رہی ہیں جو ڈرگ لے رہے ہیں جو دن ب زنا اور بے حیائی کے کاموں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دن کے لیے ہمارے پاس مدنی کافلوں میں سفر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے بس یہی ہے کہ بس کسی طرح مال بڑھ جائے سیٹ جی کو فکر تھی ایک کی دو دو کیجیے موت آ پہنچی حضور جان واپس کیجیے یہی فکر رکھنی ہے ہم نے اپنی نوجوان نسل کا سوچیے پیارے اسلامی بھائی یہ عبرت کا مقام ہے ہمارا ہماری نوجوان نسل ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمیں بچا لو آپ کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہیں کہ آئیے مجھے بچا لیجئے ورنہ یہ معاشرہ یہ کلچر یہ ماحول مجھے تباہ و برباد کر دے گا کیا آپ بھی مدنی کافلوں میں سفر نہیں کریں گے کیا آپ بھی نیکی کی دعوت نہیں پہنچائیں گے کیا آپ بھی نماز کی دعوت نہیں دیں گے بس یہی فکر ہے کہ میں دنیا میں تھوڑا انوکھا ہو جاؤں نہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی یہ سوچ تبدیل کر کے رہے گی یو کے نارتھ لیول اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیو آج یہ عہد کر کے اٹھیے اپنے ضمیر کے ساتھ یہ عہد کر کے اٹھیے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے ارے اس سے بڑی فکر کی اور کیا بات ہے کہ اب تو غیر مسلم نے بار بار ہماری غیرتوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے سنتے رہتے ہیں نا آپ یہ جو ابھی حالات چل رہے ہیں یہ جو ابھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ آئے دن اور پھر ہمارا کام کیا ہے ہم صرف اور صرف ہم بوائے کٹ کرتے ہیں تو پروڈکٹ سے بوائے کٹ کرتے ہیں جی ہم اس ملک کی یہ بوائے یہ پروڈکٹ نہیں خریدیں گے بوائے کٹ ایسے ہی کرتے ہیں نا چلیں جی بوائے کٹ کر دیا یہ ویب سائٹ نہیں دیکھیں گے بوائے ارے بوائے کرنا ہے حقیقی بوائے کاٹ کرنا ہے جس سے حقیقی طور پر افیکٹو یہ بوائے کاٹ ہو تو ہم نگرانی شورا فرماتے ہیں کہ آؤ ان کے کلچر سے بوائے کاٹ کرو آؤ ان کے لباس سے بوائے کاٹ کرو آؤ ان کے چہروں سے بوائے کاٹ کرو آؤ ان کے ننگے سروں سے بوائے کاٹ کرو کہ محبوب کی سنت اپنے سر پہ سے ڈالو ان کو کہہ دو کہ اسلام کے دشمنوں آج تک میں تمہاری چالوں میں چلتا رہا آج میں بوائے کاٹ کرتا ہوں میرے محبوب کا فرمان ہے کہ اپنے سر پہ امامہ سجاؤ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا بفو مرد کیا ہے انشاءاللہ شاء آج کے بعد میں سر پہ امامہ کا تار سجاؤں گا بوائے کاٹ تو یہ ہے نا پروڈکٹ کچھ دن بوائے کاٹ ہوتا ہے پھر وہی چیزیں گھر میں آنا شروع ہو جاتی کچھ دن ویب سائٹ نہیں دیکھا پھر وہی ویب سائٹ پھر دیکھنا شروع کر دیتی کیا بوائے بوائے کٹ کرنا ہے تو اپنے گھروں میں ماحول سے بوائے کٹ کرو ذرا غور کرو پیارے اسلامی بھائیوں ہماری غیرت کو للکارا جا رہا ہے اور انہی غیر مسلموں کی فلمیں ڈرامے ہمارے گھروں میں چلتے ہیں دل نہیں رہتا ہماری غیرت کو دھچکا نہیں لگتا ہمیں چوٹ نہیں لگتی ہمارے گھر میں ہندوؤں کے گانے بجتے ہیں ہمارے گھر میں ہندوؤں کی فلمیں چلتی ہیں ہمارے گھر میں ان غیر مسلموں کی فلمیں چلتے ہیں ہمارا بیٹا کان پر وہ ماترا فون لگا کر سنتا ہے تو انگلش گانے سنتا ہے ہمارے نوجوان کی گاڑی سے آواز آتی ہے تو انگلش اور انڈین گانوں کی آواز آتی ہے کہاں ہے ہماری غیرت کیوں نہیں بائیک کرتے ہیں ان چیزوں سے آؤ دعوت اسلامی پکار رہی ہے دعوت اسلامی آپ کو پلیٹ پلیٹفارم دے رہی ہے دعوت اسلامی یہ سوچتے دے رہی ہے کہ ان شاء اللہ ہم آج سے ایسا بوائے کاٹ کریں گے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی رہیں گے اسلامی طرز کے مطابق رہیں گے اپنے بدن پر سرکار کی سنت کا لباس سجا لیے اس لباس سے بوائے کاٹ کر دیجیے جس لباس کو دیکھ کر کوئی مسلمان اور غیر مسلم میں تفریق نہیں کر سکتا ایسا ہی ہے نا اکثر آپ جا رہے ہوتے ہیں بازار میں دو اسلام بھی آپ جا رہے ہیں ادھر سے دو تین آ رہے ہیں اب ان میں سے مسلمان کون ہے مسلمان کون نہیں ہے آپ تفریق نہیں کر سکتے اب آپ, آپ سوچ رہے ہیں میں ان کو سلام کروں یا نہ کروں ایسا ہی ہے نا لیکن آپ اگر مدنی ماحول میں ہیں مدنی ہندیے میں تو وہ آپ کو سلام کرے گا کرے گا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے آپ نہیں بتا سکے کیوں نہ ہم بھی مسلمان دکھنے والے ہو جائیں ہمارا ظاہر بھی اسلامی ہو جائے ہمارا باطن بھی اسلامی ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ جلدل آج سے انشاءاللہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شاء اللہ جل کبھی ننگے سر نہیں گھومیں گے انشاءاللہ. اپنے سر پہ سرکار کی سنت کا امامہ کا تاج سجائیں گے انشاءاللہ پیارے اللہ پیرس شرمائیے نہیں شرمائیے نہیں ذرا غور تو کریں ہمارا نوجوان آج بالوں کی کٹنگ کیسے کر رہا ہے وہ نہیں شرما رہا یار غور تو کریں نا وہ کپڑے ایسے پھٹے پہن لیتا ہے اس کو شرم نہیں آتی وہ کفار کی تصویریں اپنی شرط پر سجا لیتا ہے اس کو شرم نہیں آتی ہمیں سرکار کی سنت سے جانے میں شرم آتی ہے انشاء اللہ شرم کو اڑائیں گے سرپیمامے کا تار سجائیں گے انشاءاللہ بھرپور انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے ان شاء اور سرکار کا فرمان ہے کہ مونچے پست کرو اور داڑیوں کو معافی دو یہودیوں کسی صورت مت بنو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل کریں گے ان شاء کٹ کریں گے نا انشاءاللہ شاء اس غیر مسلموں کے کلچر سے بوائے کٹ کریں گے اپنا ظاہر بھی اسلامی ہوگا اپنا باطن بھی اسلامی ہوگا انشاءاللہ. اور یہ جذبہ بھی آپ کو مل رہا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں باہر جائیں شیطان باہر ویٹ کر رہا ہوگا وہ فوری آپ کے خیال میں ڈالے گا ریلٹیوز کیا کہیں گے تو, تو, تو, نے تو بھی شادی بھی کرنی ہے اگر مطلب نوجوان تو نے تو ابھی جو ہے وہ فلاں فلاں کام کرنے ہیں تیرے گھر والے کیا کہیں گے تیرے دوست کیا کہیں گے تیری زوجہ کیا کہے گی ہم اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے شیطان کے اسے کہیں گے میں نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا میں نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میرے مستفیٰ کیا کہیں گے آج سے میں نے صرف وہ کرنا ہے جو میرے مستفیٰ چاہتے ہیں کریں گے ان شاء اللہ اب اس جذبے میں استقامت کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا برائے مدینہ آج کے اجتماع سے ہاتھوں مدنی کافلوں میں سفر کریں یقین کیجئے آپ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کریں ان شاء اللہ ایسا اسلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی ایسا جذبہ ملے گا کہ انشاءاللہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی مدنی کاموں میں لگانے والے بن جائیں گے تو کون کون ہے کسی نے ابھی تک نیت نہیں کی انشاءاللہ آج کے اجتماع سے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے جل پھر دوبارہ ایک دفعہ ٹرائی کر لیں جگ میں جان گا سن जग में سارے جگ میں جائیں گے سن لین ہو یا بنگلاد میرے دعوت اسلامی نے سابت کر دیا ہے ودیرا مدری چینل دیکھتے مدنی چینل کون کون دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا آج سے دیکھنا شروع کر دے گا بلکہ مدنی چینل ہی دیکھیں گے ہو سکتا ہے شیطان دلائی یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تھا اسلامی کا چینل ہے نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں واحد چینل ہی یہی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ کو گناہ نہیں ملے گا سوا ملے گا ورنہ باقی چینلوں پہ آپ کو میوزک سننے کو ملے گا کانوں کے لیے گنا فیشن والی عورتیں دیکھنے کو ملیں گی آنکھوں کے لیے گناہ ہے نا دنیا کا واحد چینل ہے بس اسی کو دیکھیں انشاءاللہ گناہ اللہ گنا نہیں ثواب ہی ثواب ہے تو مدنی چینل میں آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں حمد چین میں مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں کوریا میں مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں جاپان میں مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں امریکہ میں مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ارے کس کی جگہ دعوت اسلامی نہیں پہنچی ہے ان اب ہم بھی اس میں سفر کریں گے سارے جگ میں جائیں گے سن پھیلائیں گے سارے جگ میں جائیں گے سن پھیلائیں فیلائیں گے چین ہو یا بنگلہ دے چین ہو یا دے یا دی ہندوستان ہے مرشد کے فرمان پر جان قربان انشاءاللہ ان شاء اللہ زوجل آج کے اجتماع سے ان شاء اللہ ہاتھ بدنی کا بنا سفر کریں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں سنتوں کے پیغام کو پہنچائیں گے ان شاء اللہ اجتماع کے آخر میں اب جنہوں نے مدنی قافلے کی نیت کی ہے اس میں زیادہ ڈیلے نہ کیجیے گا کیونکہ شیطان کام کر رہا ہے اپنا وہ اپنا کام کر رہا ہے ہم اپنا کام چھوڑ نہیں سکتے میرے شیخ طریقے میرل فرما, اس فرماتے ہیں کہ ڈبل بارہ گھنٹے دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے ڈبل بارہ گھنٹے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ڈبل بارہ کیوں کہ چوبیس ہوتے ہیں تو میرے شیخ طریقے فرما ہے بارہویں سے پیار یار جتنا زیادہ بارہویں کا ذکر ہو سکے الحمدللہ تو انشاءاللہ عزوجل ہم بھی بارہ گھنٹے ڈبل بارہ گھنٹے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ عزوجل جو اجل جو اجتماع ختم ہو مدنی قافلہ مکتب مسجد یعنی میرے دائیں طرف وہ سامنے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سبز سبز مکتب لگا ہوا ہے سبحان اللہ آلہ. کتنا پیارا گمد خضرہ اپنی نورانیت لٹا رہا ہے آلہ. تو انشاءاللہ جو اللہ جو اجتماع ختم ہو یوں لگے کہ یہی اجتماع ٹرن کے اس طرف ہو گیا ہے سارے کے سارے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور یہاں پہ موجود انشاءاللہ ہمارے مدنی قافلہ مکتب کے اسلامی بھائی آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ مدنی قافلوں کی ترکیب بنائیں گے کون سے قافلے کہاں سفر کریں گے امیر قافلہ کون ہوں گے ساری ترکیب انشاءاللہ عزوجل تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اتنی تعداد میں قافلے سفر کریں کہ بس جہاں جہاں جہاں سنتوں کی بہاریں آتی چلی جائیں اور انشاءاللہ پورے یو کے کو انشاءاللہ سر سبز و شاداب کر دیں گے کریں گے نا انشاءاللہ شاء اللہ از جتنے بھی سائن مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے برائے خاک مدینہ جو اجتماع ختم ہو وقت ادھر ادھر گزارنے سے زیادہ بہتر ہے جتنا جلدی ہو سکے مدنی قافلہ پر جمع ہو جائے اپنے قافلوں کی ترکیب بنائیں اپنے امیر قافلہ کو لیں اپنا سامان ساتھ لیں اور سرکار کے دین کو عام کرنے کے جذبے سے نکل جائیں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی کاربان رہنے کی توفیق رفیقتہ فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحبیب علی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم